جس دن ان پر گواہی دیں گے ان کی زبان اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے